نیت ہوں ان خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کیجیے حسب حال جس قدر اچھی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا یہ بات صرف اس سلسلے کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ جو بھی نیکی کا کام کریں اس میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی انشاءاللہ شاء اللہ اجز زیادہ ملے گا اس سلسلے میں شرکت کرنے کی مزید اور نیتیں مثلاً حسب موقع وجل کہنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا ماشا اللہ کہنا ان اللہ کہنا استغفر اللہ کہنا سبحان اللہ کہنا اللہ اکبر کہنا توجہ کے ساتھ سننا ادب کے ساتھ بیٹھنا لکھنا اگر لکھنے کا سامان ہے تو یہ نیت بھی کیجیے اور توجہ کے ساتھ سن کر نیکی کی دعوت پر عمل کرنا ان تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرنا اسال اس ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے اس سلسلے کا ثواب اور جو بھی اللہ و عزوجل کے کرم سے ثواب ہے میں بھی چاہیں تو آپ بھی اسل ثواب کر دیں میں نیت کرتا ہوں کہ اس کا ثواب اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں آپ, آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں رسولوں علیہ وصلاۃ و کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں صحابیات و صحابہ اور اولیا تو اولیاء مسلمات و مسلمین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں بالخصوص اپنے پیر و مرشید امیر اللہ سنت آپ کے والدین آپ کے عزیز و اقابا آپ کے بہن بھائی آپ کی اولاد کے حق میں سالے ثواب کرتا ہوں مدین چینل کے ناظرین قیامت کا قائم ہونا یقینی ہے اس میں ذرا سادی جو شک کرے وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا کافر ہو جائے گا قیامت قائم ہوگی زمین و آسمان سب تباہ و برباد ہوں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا اور پھر نیکیوں کی جزائیں دی جائیں گی گناہوں کی سزائیں دی جائیں گی جن پر کرم ہوگا بے حساب بخشے جائیں گے اور بہت سے آسان حساب سے بخشے جائیں گے بہت حساب کے بعد بخشے جائیں گے اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے نبی کی شفا سے بخشے جائیں گے انبیاء کی شفا سے بخشے جائیں گے صحابہ اور اہل بیتے اطہار اولیا کی شفاط سے بخشے جائیں گے پیروں کی شفاط سے بخشے جائیں گے شہیدوں کی شفات سے بخشے جائیں گے کی شفاعت سے بخشے جائیں گے بچوں کی شفات سے بخشے جائیں گے کعبے کی شفات سے بخشے جائیں گے تو مختلف احوال ہوں گے قیامت کے روز قیامت کے پرانے پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سو سے زیادہ نام ذکر فرمایا ایسا عظیم دن ایسا عظیم دن سو ناموں میں سے ایک نام ہے حساب کا دن یوم المحا اس کا ذکر قرآن پاک کے پندرہویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آج نمبر چودہ میں ہوتا ہے آئیے سنیے ترجمہ کندولیمان فرمایا جائے گا اپنا نامہ پڑھ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے اللہ اللہ اللہ, اللہ پو سو ناموں میں سے ایک نام ہے حساب کا دن حساب کا دن ہر ایک کا حساب و کتاب ہونا ہے اور جن پر کرم ہوگا اللہ چاہے گا بے حساب بھی بخشے جائیں گے اچھے عمل کی جزا دی جائے گی برے عمل کی برائی ظاہر بھی ہوگی اللہ چاہے گا سزا بھی دے گا تصور کیجئے گو بندھیرا چاند سورج ستارے سب ختم ہو گئے ان کی روشنی ختم ہو گئی زمین ختم ہو گئی تانبے کی زمین ہوگی سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا جنت سے روک دیا گیا ہوگا بھوک کی وجہ سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی جہنم کی ہول ناؤ سزاؤں کا سوچ کر کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا پیاس کی ایسی شدت کے دم نکلا جا رہا ہے اور اب ناما مال سنانا ہے ارے ادان ہو گالیاں بکنے والے او بے شرم گھر والی کی باتیں دوستوں سے کرتا ہے شرم نہیں آتی او نادان فلموں کی باتیں کرتا ہے فضول یاد بک بک کرتا رہتا ہے الٹے اُلٹے لطیفے سناتا رہتا ہے سوچ رب کی بارگاہ میں نام نامال پڑھ کر سنائے گا وہ فضول کلامی کا حساب کتاب لگائیں مہینوں بن جائیں گے تو میدان محشر میں اس پریشانی سے بچنے کے لیے کیا کریں زبان کا کفل مدینہ لگا دیں ہر لفظ کا کس طرح حساب آہ میں دوں گا اللہ زبا کا ہو عطا کفل مدینہ خاموش زیادہ رسالہ پڑے پتہ چلے خاموشی کی کیا فضائل کفل مدینہ کی کیا برکتیں ہوتا کیا ہے میں آپ کو کچھ عرض کر دیتا ہوں کفری کلمات اور حرام کلمات زبان سے نکالنے نہیں ہیں یہ تو نکالنے نہیں ہیں بلکہ زائد باتیں بھی نہیں کرنی فضول باتیں بھی نہیں کرنی اللہ ہمیں نصیب فرمائے مدی چلن کے ناظرین قیامت کے قرآن پاک میں سو سے زائد نام ذکر کیے گئے اس میں ایک نام محاصبہ یوم المحاصبہ حساب کا دن اللہ اللہ کن باتوں کا حساب ہوگا کیا ہوگا سنیے جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد دو میں صفحہ نمبر 890 سو المدینہ کی مطبوعہ اس میں لکھا ہے ہاشیے میں حوالہ دیا ہوا ہے جامع ترمی حدیث نمبر 2417 رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم بروز قیامت بندے کی قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک اس سے چار چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے نمبر ایک عمر کے متعلق کہ کن کاموں میں گزاری نمبر دو علم کے متعلق کہ اس پر کتنا عمل کیا نمبر تین مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا نمبر چار جسم کے متعلق کہ کس کام میں پرانا کیا اور ایک روایت میں ہے اور جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کن کاموں میں گنوائی اللہ, اللہ اللہ اللہ اور میرے اکالی سلا تو السلام کا فرمان علی شان ہے جو کہ صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو اٹھائیس کے حوالے سے لکھا ہے جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ ہلاک ہو گیا سدو پیارے کن لے مجھے سیک بخش کے بھائی جان حسنزا خان علی رحمۃ الرحمٰن کس و اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں بے سبب بخش دے نپو آمین جل کے ناظرین کیا مت کے میں سے ایک نام ہے حساب کا دن کیسا حساب کا دن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ ہلاک ہوگا بہت سی روایت یہ جہنم میں لے جانے والے آمال کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 890 اور اس سے آگے تک دیکھی جا سکتی جنت میں داخلہ رحمت الہی سے ہوگا برود قیامت حقدار کے حق کی وصولی ہوگی مفلس امتی برود قیامت والدین اور اولاد کا عالم کیا ہوگا اللہ اللہ اللہ, اللہ یہ بھی لکھا ہوا ہے میرے اکالی سلاط اسلام نے ارشاد فرما والدین کا اپنی اولاد پر کچھ دین ہو تو جب قیامت کے دن ہوگا وہ اس قرض کے ساتھ معلق ہو جائے گا بیٹا کہے گا میں تو تمہارا بیٹا ہوں معاف کر دو والے دن چاہیں گے یا تمنا کریں گے کاش یہ قرض اس سے بھی زیادہ ہوتا اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ قیامت کے روز ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی پھر شفاعت کا بیان ہے روز قیامت انسانوں کی جسامت کا بیان ہے حوض کوثر میزان اور پل سیرات کا بیان ہے زمین خبریں دے گی اس کا بیان ہے یہ سب یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد د سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا حساب قیامت کے روز آسان ہوگا اللہ اکبر یہ عیون الحکایات کی دوسری جلد میرے ہاتھ میں ہے اس کے صفحہ نمبر پچاس سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں اللہ اکبر یہ بزرگ فرما رہے ہیں حضرت سینا ابن سماک علی رحمت اللہ رضا اے لوگوں بے شک دنیا سے بے رغبت رہنے والے دنیا میں بھی آرام و سکون سے رہتے ہیں اور کل بروز قیامت ان پر حساب و کتاب بھی آسان ہوگا ان پر آسان ہوگا کیا مت روز حساب کتاب جو دنیا سے بے رغبت رہتے ہیں زود اختیار کرتے ہیں دنیا سے اور دنیا میں رغبت کرنے والے دنیا دار لوگ جہاں بھی تھکن سے چور چور ہیں اور کل قیامت میں ان پر حساب و کتاب بھی سخت ہوگا دنیا سے بے رغبتی دنیا اور آخرت میں راحت و سکون کا باعث اور اس میں رغبت کرنا دنیا اور آخرت میں تھکاوٹ اور پریشانی کا باعث ہے بے سبب بخش نہ پوچھا نام غفار ہے تیرا یا رب یارب اجن میرے آکر صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان سنی فرمایا یہ آنسوؤں کا دریا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جو ہے بحر الدموع کا اردو ترجمہ صفحہ نمبر 37 سے ارز کر رہا ہوں توبہ کرنے والے جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے سامنے مشک کی خوشبو پھیلے گی وہ جنت کے دسر خان پر آ کر اس میں سے کھائیں گے اس کے سائے میں ہوں گے جبکہ دیگر لوگ حساب کی سختی میں مبتلا ہوں گے یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق تھا فرما دے ایسی توبہ ایسی توبہ ایسی سچی پکی توبہ توبہ النسو کہ ہم پلٹ کر پھر گناہ نہ کریں شرمندگی اعتراف جرم اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم یہ ہے توبہ اللہ میں نصیب فرمائے فیضان عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کتاب میں ہے جس کا خلاصہ ہے کہ توبہ کرنے والے بے حساب بخشے جائیں گے معجم الاوسط حدیث نمبر انیس سو اٹھانوے قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا عزر اللہ عز کے ذمہ کرم پڑے وہ اٹھے جنت میں داخل ہو جائیں پوچھا جائے گا کس کے لیے اجرے وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے بہت سے خوش نصیب ہیں گزار بلا حساب داخل جنت ہوں گے سچی توبہ کرنے والے بلا حساب داخل جنت ہوں گے لوگوں کو معاف کرنے والے داخل جنت ہوں گے بلا حساب اسی طرح جو راہ حج میں فوت ہو گیا وہ بھی بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے اور بھی خوش نصیب ہے اللہ اکبر منی چل کے ناظرین قیامت کے دن حساب کیسے دیں گے دنیا میں گرمی آتی حالت خراب ہو جاتی ہے اور مٹی کی زمین پر کھڑے ہونا گرمیوں میں دشوار ہو جاتا ہے اور قیامت کے روز تانبے کی زمین پر کھڑے ہو کر کیا کریں گے ہم آئیے ایک حکایت سنیے جو کہ تزکرت الاولیاء کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے نقل کی ہے حضرت سیدنا حاتم اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک امیر شخص نے دعوت تعام دی کھانے کی دعوت دی انکار کیا وہ نہ مانا اسرار کرنے لگا فرمایا تین شرطیں ہیں مانو گے تو انشاءاللہ آؤں گا میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا جو چاہوں گا کھاؤں گا جو کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا اس مالدار نے تینوں شرطیں منظور کر لی ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے پر تکلف طعام کا اہتمام وقت مقررہ پر حضرت بھی تشریف لائے آتے ہی جوتوں پر تشریف فرما ہو گئے شرطیں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا میزبان کچھ نہ کہہ سکا تھوڑی دیر کے بعد کھانا شروع ہوا لوگوں نے مرغ مسلم پر ہاتھ صاف کرنے شروع کیے اللہ کے ولی کو دیکھیے جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اسے کھانا شروع کیا جب تو کا سلسلہ ختم ہوا تو میزبان سے فرمایا چولہا لاؤ اس پر توا رکھو حکم کی تعمیل ہوئی جب آگ کی تپش سے تباہ سرخ انگارہ بن گیا تو وہ اللہ کے ولی حضرت رحمت اللہ تعالی برہنہ پا برہنا پیر اس انگارے کی طرح سرخ ہونے والے طوی پر کھڑے ہو گئے لوگ حیران اب آپ نے فرمایا میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے یہ فرما کر توے سے نیچے اتر حاضرین سے فرمایا اب آپ حضرات اس طوی پر کھڑے ہو کر جو کچھ کھایا ہے اس کا باری باری حساب دیجئے اب لوگوں کی چیخیں نکل گئی ایک زبان ہو کر کہنے لے گئے کہ یا سیدی آپ تو ولی اللہ ہیں آپ کی کرامت ہے کہ آپ اس طوے پر کھڑے ہو گئے ہم اپنے نازم قدموں کے ساتھ نرم و نازک قدم لے کر اس گرم گرم طوے پر کیسے کرے ہوں گے ہم تو گنا گار ہیں دنیا دار ہیں فرمایا لوگ اس وقت کو یاد کرو جب سورج صرف سوا میل دور ہوگا جب کہ اس وقت اس کا اگلا رخ ہماری جانب ہوگا زمین تانبے کی ہوگی اس تانبے کی دہتی ہوئی زمین پر غور کرو اور اس گرم توے کے بارے میں سوچو یہ توا جو دنیاوی آگ میں گرم ہوا ہے اس کی تپش خدا کی قسم اس تانبے کی انگارہ بنی ہوئی زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تما <النعِيم> سور پارا تیسر پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی جب تم آج اس دنیاوی طوے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروزی قیامت تم میں کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ تانبے کی دہت ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب چکاؤ گے یہ رقط انگیز بیان سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ کرنے لگے کاش ہمیں بھی سچی توبہ نصیب ہو جائے کاش توبو بول اللہ استقفر اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعین فرماتے ہیں لوگوں اپنے اعمال کا اس سے پہلے حساب کر لو کہ قیامت آ جائے اور ان کا حساب لیا جائے مفتی احمد یار خان نبی رحمتہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری بات میرے ہاتھ میں لکھی ہوئی مجھے یاد آ گئی جو اپنا حساب کرتا رہے گا بروز قیامت اس سے حساب نہیں لیا جائے گا اپنا حساب کس طرح کریں تفکر کریں غور کریں سونے سے پہلے اٹھنے سے لے کر سارے دن تک میں نے کیا کام کیے نگاہوں کی حفاظت ہوئی زبان کی حفاظت ہوئی کانوں کی حفاظت ہوئی دل دماغ کی حفاظت ہوئی ہاتھوں کی حفاظت ہوئی پیروں کی حفاظت ہوئی کیا کیا معاملات میرے سارے دن میں کیے نمازیں پڑھی تلاوت کی کوئی درود پاک پڑھے تلیمہ طیبہ پڑھا استغفار کی کو نیکی کا کام کیا نہیں کیا کیا کیا اور امیر علیہ سنت نے بہت پیارا آسان سا نسخہ دیا بہتر مدنی نامات نیک بننے کا نسخہ حساب کتاب اپنا ڈیلی کریں اس کو فکر مدینہ کہتے ہیں دعوت اسلامی والے اس کو سامنے رکھیں اس میں لکھا ہوا ہے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کرنا کیا ہے کس چیز کا حساب کرنا ہے کاش روز کرتے رہیں اللہ تحفیق خطاف رما دیں ایک بننے کا نسخہ اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے مدنی منوں کے لیے مدنی منوں کے لیے جامعات کے لیے مدارس کے لیے سب کے لیے الحمد وہ لوگ جو دن رات مال کمانے میں مست و محو ہیں اور بینک بیلنس بڑھتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں پراپرٹیز لے لے کر بہت راضی سنیں خزانے کے امبار رسالے میں امیر نے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 ہو اس کے رکوع سجود اور وضو میں کوئی کوتا کی ہو وہ کہے گا یا اللہ عزوجل میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے کوئی فرض بھی ضائع نہیں کیا کہا جائے گا ممکن ہے تو نے اس مال میں تکبر سے کام لیا ہو سواری یا لباس کے ذریعے دوسروں پر فخر ظاہر کیا ہو وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے تکبر بھی نہیں کیا اور فخر کا اظہار بھی نہیں کیا کہا جائے گا ممکن ہے تین کسی کا حق دبایا جس کی ادائیگی کا میں نے حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو وہ کہے گا اے میرے رب میں نے ایسا نہیں کیا میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے کسی فرض کو ترک نہیں کیا تکبر و غرور بھی نہیں کیا اور کسی کا حق بھی زائر نہیں کیا تو نے جسے دینے کا حکم دیا میں نے اسے دیا پھر وہ سب لوگ آ جائیں گے اور اس سے جھگڑا کریں گے وہ کہیں گے یا اللہ عز و جل, تو نے اسے مال عطا کیا اور مالدار بنایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہمیں دے اور ہماری مدد کرے اب اگر اس نے ان کو دیا ہوگا اور فرائض میں کوتا بھی نہیں کی ہوگی تکبر اور فخر بھی نہیں کیا ہوگا پھر بھی کہا جائے گا کہ رک جاؤ میں نے تجھے جو بھی نعمت عنایت کی تھی خواہ وہ کھانا تھا پانی تھا یا کوئی سی بھی لفظ ان سب کا شکر ادا کر ان سب کا شکر ادا کر اسی طرح سوال پر سوال ہوتا رہے گا ان سوالات کے جوابات کون دے سکے گا اور سوالات اس سے ہوں گے جس نے حلال طریقے پر کمایا حقوق ادا کیے فرائض میں کما حق ہو مکمل طور پر ادا کی ترکیب کی ان کا کیا حال ہوگا جو دنیاوی فتنوں شبوں نفسانی خواہشوں آرائشوں زینتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان سوالات ہی کہ خوف کے باعث نیک بندے دنیا اور اس کا مال و متا حاصل کرنے سے ڈرتے تھے اور جو مال مل جاتا تھا مختصر سا اس پر کناعت کر لیتے تھے اللہ اکبر تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب بخشے جانے والوں میں شمار فرما لے کاش کاش قیامت کے سو ناموں میں سے ایک نام ہے یوم المحاسبہ حساب کا دن اللہ بے حساب ہمیں بخش دے اللہ اکبر قیامت کے سو ناموں میں سے ایک نام ہے حسرت کا دن پچھتاوے کا دن یوم حسرت اللہ اقبال اس کا ذکر سول میں پارے کی سور مریم کی آئت نمبر انتالیس میں ہوتا ہے وہ ام ور ہوں یوم السرتی اد یل امر و ہوں فی اور انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ نہیں مانتے حدیث پاک میں ہے خزاں ان میں لکھا ہے کہ جب کافر منازل جنت دیکھیں گے جن سے وہ محروم کیے گئے تو انہیں ندامت و حسرت ہوگی کہ کاش وہ دنیا میں ایمان لے آئے ہوتے اب جنت والے جنت میں دوزخ والے دوزخ میں پہنچیں گے ایسا سخت دن درپیش ہوگا تو اس دن کے لیے کچھ فکر نہیں کرتے کفار فکر نہیں کرتے اور غافل مسلمان بھی نہیں کرتے تو یوم الحسرت پچھتاوے کا دن حسرت کا دن قیامت کے سو ناموں میں سے ایک نام ہے تفسیر دور منصور میں ہے حضرت سیل ابن عباس صدی اللہ عنہماری روایت کرتے ہیں کہ یوم الحسرت قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے پھر آپ نے یہ آئےت مبارکہ تلاوت فرمائی انت حسرت ما فرطت جنب كنت لمن کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے ان تقسیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا تو اس دن یعنی قیامت کے دن لوگوں کو بہت زیادہ حسرت ہوگی برے کو برائی کی وجہ سے اور نیکوں کو نیکیوں کی کمی کی بنا نہ پر کہ اس کے پاس کتنی نیکیاں پھر بھی افسوس کرے گا کاش اور بھی نیکیاں کرتا اور بھی اس تعلق سے مدنی پھول ہیں سلسلے کا وقت مکمل ہو چکا یہ انشاءاللہ اللہ اگلے سلسلے میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور دنیا میں آخرت میں ہمیں عافیت اور آفیت اور بس عافیت عطا فرما دے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم